رسالہ نافیہ حقیقت الاسولاد حضرت امام سید احمد شہید نور اللّہ مرکد خلاصہ و حواشی مولانا محمد مسعود اظہر حفظہ اللہ تعالی خلاصہ رسالہ حقیقت الاسولا نمبر ایک نماز سب سے بڑی بندگی اور عبادت ہے اور اس کے بغیر کوئی بندگی قبول نہیں یعنی کامل نہیں دین کی عمارت نماز کے ستون پر اور دین کا جسم نماز کے سر پر قائم ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اپنے اپنے طریقے سے نماز ادا کرتی ہے انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اس لیے اس کی نماز میں تمام مخلوق کی نمازوں کے طریقے جمع فرما دیے نمبر تین نماز میں دین کے دیگر اہم فرائض کی شان بھی موجود ہے یعنی نماز ایک جامع عبادت ہے اس میں زکوٰۃ حج اور جہاد کی شان بھی موجود ہے نمبر چار نماز میں دل کا حاضر اور متوجہ ہونا شرط ہے بے خیالی میں ادا کی ہوئی نماز پوری نہیں لکھی جاتی اس کا صرف اتنا حصہ لکھا جاتا ہے جتنا توجہ اور خیال سے ادا کیا ہو نمبر پانچ نماز میں ہر رکن کا خیال رکھے اور جو کچھ بھی پڑھتا ہو اسے سمجھ کر پڑھے اور اس کا اثر بھی اپنے اوپر لے یہ نماز میں حضوری اور توجہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے نمبر چھ اگر بغیر سمجھے صرف زبان سے الفاظ پڑھے گا تو ان کا دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا جب دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا تو حضوری اور توجہ حاصل نہیں ہوگی اس لیے اس رسالے میں نماز کا مکمل ترجمہ لکھا جا رہا ہے تاکہ عام مسلمان حضور دل سے نماز ادا کریں اور اس کی حلاوت اور مٹھاس پائیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ انہوں نے نماز میں اپنے رب سے کیا کیا اقرار کیا ہے اور کیا کیا وعدہ کیا ہے تاکہ بعد میں اس پر قائم رہیں نمبر سات نماز کی حقیقت دراصل اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب مخلوق میں بہترین بنایا اور پھر اسے روز پانچ وقت اپنے دربار میں براہ راست حاضر ہونے کی اجازت عطا فرما دی اور اسے اس حاضری کے لیے کسی محافظ دربان یا واسطے کا احسان مند اور محتاج نہیں فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر حاضر نہیں ہوگے تو سخت عذاب پاؤ گے اور عظیم نعمت اور بڑے منصب سے محروم ہو جاؤ گے نمبر آٹھ نماز سے پہلے تہارت کا خاص اہتمام ذوق و شوق سے یوں کرے جس طرح کہ بادشاہی دربار میں حاضری کی تیاری کرتا ہے نمبر نو انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے اور کعبہ زمین کی ناف ہے تو نماز میں جسم کا رخ اس کے اصل یعنی کعبہ کی طرف کرنے کا حکم ہے جبکہ انسان کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو چاہیے کہ روح بھی اپنے اصل یعنی اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے نمبر دس تقبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کا اعلان کر کے دونوں ہاتھ اٹھا لے گویا کے احرام باندھ لیا اب دونوں جہانوں سے دستبردار ہو کر سب سے عظیم کی طرف متوجہ ہو جائے نمبر گیارہ نماز کی نیت اور تکبیر فرض ہے تکبیر کے بعد توجہ سے سنا پڑے سبحانک اللّہ الآآی اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توحید کا دھیان رکھے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توحید کا دل اور زبان سے قرار کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی عنایت بہت بڑھ جاتی ہے اور اس پر رحمت الٰی کا نظول ہوتا ہے چنانچہ اب اپنے دل کو حاضر کر کے اپنی حاجت پیش کرے جو کہ سورہ فاتحہ کی صورت میں ہوتی ہے مگر اس سے پہلے سب سے بڑی رکاوٹ یعنی شیطان دشمن کے شرس حفاظت کے لیے پڑے پڑھے باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی گزارشات شاہی دربار میں پیش کرے اور وہ اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ کی صورت میں اپنے بندوں کو سکھا دی ہے چنانچہ خوب سمجھ کر سورت فاتحہ توجہ اور ادب سے پڑھے اور آخر میں آمین کہے کہ یا اللہ میری عرض قبول فرما نمبر بارہ سورت فاتحہ کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھے یہ بھی واجب ہے اکثر لوگ صورت اخلاص پڑھتے ہیں تو حضرت سید صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صورت اخلاص کا ترجمہ لکھوا دیا ہے اصل رسالہ میں ملاحظہ فرمائیں نمبر تیرہ جب کوئی بندہ عالی مقام بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی عاجزی اور اس کی شان بیان کرتا ہے اور نہایت امید کے ساتھ کچھ مانگتا ہے تو وہ بادشاہ کی توجہ اور عنایت اپنی طرف محسوس کرتا ہے اور فوراً اس کی قدم بوسی کے لیے جھک جاتا ہے چنانچہ اب رکو میں جھکے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ تسبیح پڑھے سبحان ربی العظیم اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے میری پیٹھ جھک گئی ہے نمبر چودہ رقوع کے بعد کھڑا ہونا اس کی علامت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آجزی پر قائم اور پکا ہوں اب اس کے بعد اصل کام یعنی قدم بوسی کا مرحلہ آیا تو بندہ سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا سبحان اور ربی اللہ اعلیٰ نمبر پندرہ رقو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سعادت ملی کہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے سامنے حاضری اور جھکنے کا شرف بخشا تو بندہ شکر میں اپنا سر زمین پر رکھ کر بار بار کہے سبحان ربی العلی نمبر سولہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے نہایت قرب کا مقام ہے اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی تجلیات اور رحمتیں بندے پر برستی ہیں تو ایسے وقت میں وہ حیبت کی وجہ سے اپنی بات پوری نہیں کر سکتا تو حکم فرمایا گیا کہ ایک بار اٹھ کر بیٹھ جائے پھر دم لے کر دوبارہ سجدے میں حاضر ہو دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں دعا قبول ہوتی ہے مسنون دعا کا اہتمام کرے نمبر سترہ بندہ جب اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لایا اپنی حاجات پیش کر دیں اللہ تعالیٰ کی حمد و تصبیح کر لی تو اب وہ اس قابل ہو گیا کہ دربار شاہی میں بیٹھ جائے حالانکہ بظاہر ادب کے خلاف ہے مگر ان کی رحمت سے اجازت مل گئی اور یہ قادہ میں بیٹھ گیا اور اس میں بھی اسے عبادت کی توفیق اور حکم ملا کے تشہد پڑھے درود السلام کا تحفہ پیش کرے نمبر اٹھارہ نماز کا اصل مضمون اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بندہ اور رسول جانے اور سمجھے یہی وہ مضمون ہے جس پر دل سے یقین رکھنے اور زبان سے قرار کرنے کی وجہ سے بندہ مسلمان ہوتا ہے اور نماز فرض ہوتی ہے چنانچہ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہے اور آخر میں بھی کلمہ شہادت ہے نمبر انیس درود شریف کے بعد دعا مانگے اور پھر ادب کے ساتھ نماز سے باہر آ جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اس میں نیت اپنے دائیں بائیں مقرر فرشتوں کرامن کاتبین کی کرے اور اگر جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو حسب مقام امام اور مقتدیوں کی نیت کرے اور ساتھ فرشتوں کی بھی نمبر بیس نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد اور اقرار کرتا ہے چاہیے کہ نماز کے بعد اس پر قائم رہے ایاک کا نابدو ایا کا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور نہ ہی مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارے اور نہ کسی سے مدد طلب کرے اور اس دن المستقیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا معلوم کر کے اس پر چلنے کی کوشش کرے آگے ملاحظہ فرمائیے اصل رسالہ حقیقت الصلاط